الزر پڑھتے میں کہ پڑھو نہ مشورہ کر لوں میرا خیال کوئی بھی نہ کٹ رہا میں آپ کو پڑھنے کے پڑھنے ٹھیک ہے السلام